پیر ناراض پیرے ناراضر خدا جنہ دبری نل تا نل چار نا لگے ری تصبیت مرید پر چیشتی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 بہنا مراد بولواؤں اسہی شالوی ہے کہ وہ جو سادہ پیر میرے لیے مہرے لیے سہی کنے سے اپنا خائد پیر شالوی ہے اسہی شالوی تھی جو سہی کنے سے لیکن رتی پٹی آلی توکی پہ جائے نا سمجھیں جو بہتے ہیں مچی کوئی تہار کوئے دے کپڑے توکی ہیں جو سا آہ سمجھے دین یہ آلانہ تا سننے دے کیوں کہ اپنے کافی کن دے کرنا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 کیڑے کڑن کیڑے پال تے ولہن دے جی بلاو کر دے مزہ بن رہے کیڑے کڑ دے تے استعمال کر دے کپوریاں دے فلانی جگہ فلانی جگہ بنا دے کوج رہے تے او ڈا دیا صاحب یہو ذکر ہے معاشرہ کیا پتہ ہے چار کا سستا ہوے کیم چوں ہاں سستا ہوے تکولاں نے تھوڑی پہلے نے وہ سو دے پچھو دی چھوڑی کیا پچھو کیا پچھو ہن ہاں اگے ماشاءاللہ فضل اللہ دے باٹیاں دے اے سو دے پچھو دی عزت ہے سے دنیا دیگر. پوے دلتز پوے دلتز پوے. بخت ترین بندہ شمار تنیا کی جنت دنیا دی شکتی بخ نند آخرت دنیا بھی میں ہڑتال بال اپنے امریکہ اے برطانیہ اے پاکستان حکومت سارے گھر اے سی لو بہترین مقام بناؤ اور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 علم علم آکھ دے موت دے. کی تو میری مرد جی کو مرد کو بچا دے لاہور چوری سو دے گئے دو چوری لڑکے ایک, ایک مسا لینا پب ل مرد سمے سو گنا شان ہے صرف جانا بند آئی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 میں رکاو جل کے اگل رات کو ہوگی ہونے اچھا مطلب یہ ہوا ہے کہ اوے سارے ارولے تھا گاؤں کے گھر کے ساتھ جاؤ 14 دن غور جاوندے کا گل کرنی تھا لگا لے میں کی بات میں تو ہویا انہیں حل نہیں وہ میں کوئی زاپاس کہ پہلے سے دس کوسا کا میں نے نہیں لگا جو ریفاس میں نے دس دس وہ ایک نرخ لگاؤں گا نہیں یار اوئے چاچا دیکھا سی دو چکر ہوٹ کیا گسا نہیں میٹر گوریا لگا سالا واں کے گوریا لگا سالا واں کے دس دن بھی یہ سٹوڈنٹ پورا نمبر بلائے وہاں ملے گل فان اچھا تو وہ مکاجل ہو گئے پہنچو پانچ بندے استعمال کر بی بی مر ہے پاسٹر کسی سنوے با کیا ہوا کیا ہے گالے با سید میں نے سیمتیانہ کی سید مٹی باڈالے پہنچ گیا چلاتوں باہی آزای باہی باہی باہی باہی باہی باہی گیا